تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا میں پھرتا تھا مارا تا کوئی سہارا. فیرتا تمارا. فیرتا تمارا. مارا پھرتا تھا مارا, مارا ارے غور تو کرو سوچو سو مارا سو مارا. تو صحیح کہاں کہاں مارے مارے پھرتے تھے کہیں سنیما گھروں میں مارے مار مارے پھرتے تھے تفری گاؤں میں مارے مارے پھرتے تھے کہیں باہر سرکو بازاروں میں مارے مارے پھرتے تھے کہیں پاشی کے اڈوں مارے مارے پھرتے تھے پھرتا تھا مارا مارا میں بھی سن کر پہنچا میں بھی سن کر وہ کیا گھری تھی خدا کی کسم کروڑوں سلام اسلامی بھائی پر جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیس بار میں لے گیا اور اس کا مرید بنا دیا کروڑوں سلام اسلامی بھائی پر کروڑ سلام اسلامی فائق پر کہ پھرتا تھا مارا مارا سو چلے بھی سن رہے دو اس کو بھی سینے سے بابا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے کابل اب جاؤ میں در کیوں جاؤں اب جاؤ خوب رہنمائے کتنا پیارا رہنمائے کتنا مخلص رہنمائے اللہ ہمیں مرتے دم تک اس رہنمائی کی رہنمائی ہمارا مقدر کرتے اس کی غلامی ہمارا مقدر کرتے